مطابق کہتا ہے قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہے اس لیے یہ پر کہ جس کی بات میں مان رہا ہوں وہ آدمی محقط ہے وہ آدمی قرآن و سندت کا ماہر ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا اس کی بات کو مان لینا اس کے فیل کو مان لینا اس کو کہا جاتا ہے تکلیف یہ میں نے اب کر دی ہے تعریف مسالے کا درجہ اتحادی میں وہ لکھے جہنوی مانتے ہیں وہ لکھے پاس پاجر مانتے ہیں وہ لکھتے یہ گمراہی کا درجہ متعین کیجیے تعریف کی ہے یہ تعریف نہیں ہے آپ بتا دیں اب نکالے آپ نے میری بات سنی اب آپ نے مجھ سے تعریفوں کا مطالبہ کہ میں تعریف آپ کو لکھ کے تکلیف کی جو میری میں نے کی ہے میں نے آپ کے سامنے لکھ کے دی یہی تو میں کہہ رہا ہوں تکلیف کی تعریف حالانکہ یہ آنی تھی مناظرے کے اندر ابھی تک تو آپ دعوے کی وضاحت کر رہی ہے تاریخ آنی تھی مناظرے کے دوران لیکن چونکہ آپ کا بہت زیادہ اصرار تھا آپ کی طرف سے چونکہ بہت زیادہ ضد ہو رہی تھی اس لیے میں نے لکھا اور میں دعوے کی وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں آپ اپنی طرف سے کوئی عقیدہ بنا کر ہمارے ذمہ لگائے اور ہم پہ آگے پتوے لگائے یہ بات درست نہیں ہو سکتی آج میں یہی آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف کا ماننا ہی نہیں پتا آپ کو کا حکم ہی نہیں کو یہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو کرتے ہیں تو مسائل تقلید کرتے ہیں اس لیے جو بھی ہمارے پاس نامی کتاب نہیں ہے آپ نامی کتاب میں ہو سکتی ہے کوئی بڑی بات نہیں آپ کی نہیں ہے جی پرواہ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب حالانکہ میں نے تو آپ کا حوالہ لکھ دیا نا اگر میں حوالہ نہ بھی لکھتا تو آپ نے مجھ سے تکلیف کی تاریخ کا مطالعہ کیا تھا یہ دیکھیں او ہو وہی کر رہا ہوں اور ذرا تھوڑا سا سبر تو کریں اتباع الغیر بلا نظر ہے محک اور محقق میں آپ بتائیں مفہوم دیکھیں مفہوم اور معنی کے اعتبار سے کوئی تکلیف کی تاریخ غلط ہو گئی اگر میں یہی پتا کس خیال پر کر کے محکم اگر میرے پاس کتاب نہیں تھی ادھر سے میں لکھ دتا ہوں مجھے بتائیں میں کہا رکھیں اب آپ تھوڑا سا دھوجا متعین کریں آپ کہاں کی ہے یہی تو کہ دیکھیں مدانی مارنا کچھ نہیں اس واسطے تکلیف <tuklenie> <tuklenie> کی تاریخ اصل میں اطراف تھا اس لیے میں نے بتا رہا ہوں ہمارے عقیدے کی وضاحت ہم کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے اس لیے آپ یہاں گورائی کے بارے میں تاکیب نہیں کی ہے مطلب آپ نے تقلید کی تاریخ صحیح نہیں کی اس لیے تقلید کی صحیح کیوں نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سنے تو صحیح ہے صحیح ہے کیوں نہیں ہے آپ نے سوال کیا سنے تو نہیں ہے جب تک آپ کو تکلیف کی تعریف ہی نہیں آتی اور تکلیف کی تعریف پر ہی ہمارا اختلاف ہے جب تک تکلیف کی نہیں ہو جائے گی تو جاتا ہے یہ ہمارے پاس کتاب و تعلیمات کی ہے ہمارے پاس تکلیم کے کو ماننا، کوئی دلیل نہیں اس پاس اسی لیے کہا گیا ہے کہ حضور سے پوچھنا یہ تکلیف نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں نہ آ گئی ہے لیکن اس میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ یہ مسلم اپنے مستحق کا ہے یہ ہے ہمارے پاس آفر یہ ہم نے دکھائی اور اسی طریقے سے آپ کی کتاب ہے آپ سب بتا دیتے تعریف کی تھی وہ غلط تھی وہ غلط تھی ہم نے تعریف کی تھی آپ کو معلوم ایک نہیں تاکہ آپ کو اہم یقین ہو جائے کہ جو تعلیمات ہیں نمکیوں شاہیوں ممانع ممنوع نہیں ہوت الشریعہ تقلید ہے کسی کی بات ماننا تو اس کے پاس دلیل نہیں ہے اور یہ شریعت میں ممنوع ہے کسی طریقے سے ارض تو الا اللہ حق اور الارض یہ فیت کی کتاب ہے صبر کو تیز تھا لے جی اپ اجماع کر لیں اب کہتے ہیں لا تقلید الا تقید کہتے ہیں انما هو قبول ما قاله قال بیان نہ کوئی آدمی بغیر تریف سے کوئی بات کہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف ہے محاذہ اور تعریف پر تناؤ کے جواب گمت کا اتفاق ہے تکلیف اسی کو کہتے ہیں کسی آدمی کی بات مانگا کہ جو وہ جس پر دلیل نہیں ہم یہ کتابیں بات کریں بہتر سنے مالکوں کی بات سن لیں تکلیف ہو مانا ہم یہ مسلع نہیں کتنا رہے ہیں آپ کے پاس دکھا دیں تو آپ کو سبھی نہیں کیونکہ آپ کی کتابیں سب ہم نے تو نہیں لگائی ہوئی کتابیں ہم نے تو نہیں لگائیے سو ستانوے شریعت میں کام تو ہے شادی جو ہے بغیر ماننا دلیل کو تکلیف کہتے ہیں یہ بچیوں کی مولانا محمد کبھی لکھی ہے وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ تکلیف کسے کہتے ہیں اردو جانے والے طبقے کے لیے تکلیف تمام تقلید تقلید کتاب کتابیں دیوبندیوں کی کتابوں کی کتابوں میں سے یہاں دکھا دیں گے تقلید کیا ہے تکلید کی تعریف پہ یہ مختلف کتابیں حوالے دینے کی تو ضرورت کوئی نہیں ہے بات میں خود کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے خود کر رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے है या था था। आप मैं आप <laughs> आप आप तो आपकी कितनी दर सुनिए बात लेकर एक आदमी एक आदमी दूसरे की बात को मानता है पहले जो मैंने आपके सामने तारीफ की थी वो भी हमारी किताब के अंदर मौजूद थी और ये जितनी किताबें हैं اب یہ مختلف کتابیں ان کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم خود اس تقلید کو یہ تقلید کیا ہے اب آپ مصیبت تو یہ ہے کہ اس کا نہ آپ کو پورا صحیح ترجمہ آتا ہے نہ کچھ وہ لفظ یہ ہے ایک آدمی وہاں ماشاء اللہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی بات کو مانتا ہے اور بلا ہوجا کر پتا ہی نہیں کہ یہ من گیرے من گہرے ہوجا یہ جار مجرو کا تعلق کس کے ساتھ ہے یہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں اگر آپ کو پتہ ہوتا تو آپ یہ نہ کرتے مسئلہ یہ ہے ایک آدمی مانتا ہے لے لیتا ہے غیر دوسرے کی بات کو لے لیتا ہے یہ جو لینا ہے من غیر حجہ, یعنی اس سے مطالبہ نہیں کرتا کہ تیرے اس قول پر دلیل کیا ہے کتاب اللہ سے سنت رسول اللہ سے دلیل کیا ہے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا اور دلیل کے مطالبہ کرنے کے بغیر کس خیال پہ کہ یہ آدمی جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو قرآن و سنت کے مطابق بیان کرتا ہے اس پر یہ اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف کبھی فتو دیتا نہیں ہے تعریفیں مخہوم یہ آدمی دوسرے کی بات کو مان رہا اور یہ جو مان رہا ہے مانتے وقت مانتا ہے اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا جو ہے یہ ہے اس سے دلیل کا مطالبہ کرنے کے بغیر جس طرح وہ نامی کے اندر پیش بھی کیا کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک دوسرے آدمی کی بات کو مان لیا قرآن و سنت کے خلاف کبھی بات نہیں کرتا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کروں اس کو کہا جاتا ہے شریح طور پر تکلید اور یہ تکلید کا, خطوہ لگایا جائے تو کا خطوہ لگے گا. اس لیے یہ گمراہی کا خطرناک فتوا ہے بلکہ کئی آپ کے داود وغیرہ دوسرے یا ان پر بھی کا ختو لگے گا جو کہتے ہیں کہ تقلید کو ہم بھی مانتے ہیں اس لیے بات سمجھے آپ مصیبت یہی ہے کہ آپ بناتے ہیں اپنی طرف سے ایک عقیدہ اپنا ایک عقیدہ کے ہمارے ذمہ لگاتے ہیں. ایک آدمی دوسرے آدمی پر اعتبار کر کے اس کی بات مان لے اور دلیل کا مطالبہ نہ کرے کچھ پر دلیل نہیں دلیل ایک چھوڑ کے ہزاروں دلیل ہو لیکن دلیل کا مطالبہ کرنے کے بغیر جب انسان بات مان لے تکلیل اس لیے اب زیادہ وہی میں شروع سے ہمت بار بار نہیں, نہیں ہے متعین کریں آپ کا درجہ مطیئن کرے. مطیئن کرے. مجھے اور یہ جو آپ نے دیا اگلے حدم یہ تو غیر ہے مقلد ہے ہمارے سامنے پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے اور باقی باقی باقی تمام کارکوں کے بارے میں نے کہا ہیں ان تمام کا جو, جو مفہوم ہے میں جو بار بار کہہ رہا ہوں بالکل ہم مانتے ہیں ایک آدمی دوسرے آدمی کی بات کو مان لیتا ہے اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا میں نے بغیر بغیر دلیل کے مطالبے کے کرتا ہے یہ مان لی جائے تو یہ کوئی کپڑوں شرک نہیں ہے یہی وجہ ہے تمام تو پیغمبر کہنا پڑے گا کہنا پڑے گا ابھی نے عمر فاروق سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا تھا دلیل کے مطالبے کرنے کے بغیر باقی تمام ٹھنڈا پانی بنایا کہاں چلے گئے اور بھی تکلیف تھی صحابہ کے زمانے میں بھی تکلیف تھی سنے گئی نبی کے زمانے میں بھی تقلیق تھی جب نبی کے زمانے میں تقلیق تھی تو نبی سے ہی تقلیق کی تعریف دکھانے چلے تعریف دکھا لے مولانا صاحب ابن کی کتاب ہے نہ تو متعلق نہیں ہوگا یہ حضور کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ تکلیف کہتے ہیں کسی آدمی کی بات لے لا کہ جس پر کوئی دلی نہیں اس اجماع کو بیان کرنے والے ابن حضم ہے बात नहीं होगी कि आप यह कह रहे थे شروک تعلیم شروع جس بات کے لیے آئے ہیں مطالعہ شروع ہو اس کے اندر سب تعلیمیں حوالے ہوئے مطالعہ شروع یہ तो ही कहते हैं आप है देखे अब तकलीफ पर बहस है جب سے شروع ہے تو تکلیف سے بات ہو رہا ہے ابھی تک ٹائم کی بات تو ابھی تک چلی کوئی نہیں کوئی کتنا بول رہا ہے کوئی کتنا بول رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے اب دادا ہم نے اپنا ایک عقیدہ لکھ کے دے دیا اپنے عقیدے کی وضاحت ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا عقیدہ اس کا جواب وہ نہیں دیتے اپنی طرف سے ایک عقیدہ بدا کر ہمارے جمعہ لگاتے ہیں اور بچوں کو ہے یہ کہاں جائے گا اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے وہی جو میرا دبا ہے اس دعوے کی تین سکے اب تک بار بار رہا ہوں گمراہی کا درجہ میں نے جو آپ سے پوچھا مسائل جتنے ہاتھی یا میں تکلید دیا تو یہ آپ نے شک مانی دی جب یہ شک آپ دوبارہ یہ درجہ لطائی کرنے کہ یہ کافر سمجھتے ہیں مذاہرہ کی عدم تکلیف کرنے والے کو مجسم سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں لکھے دیکھیں جناب یہ کتاب پرانا لکھا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے ہے تکلیف شرعی یہ موضوع ہے تکلیف ہے شرعی ابھی ایک لفظ بحث ہو رہی ہے کہ تکلیف کیا ہے پہلے اس کی وضاحت کریں گے اپ کہتے ہیں میں کیا حوالے پیش کرتا ہوں اپ کیا ہیں اپ مجسم ہیں اپ ایمان ہیں اپ ایمانوں کو ایک بار آپ جو تعریفیں کر رہے ہیں آپ کی تعریفیں ہم کتابوں میں چھپا لیتے ہیں کہ آئندہ تعریفوں کی ہو ہم جو تعریفیں کر رہے ہیں وہ جو پرانے ہنفیوں شاپیوں مافیوں ظاہریوں سب چیز مست اس پر کتابیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں کتنی کتابیں پیش کرنے کی تاریخ میں پیش کریں آپ نے یہ کہا کہ اسی طریقے سے تکلیف کی تاریخ آپ نے زیادہ تو زور لگانا تعریف میں وہ یہ کہ کسی آدمی سے دلیل کرنا یہ تکلیف ہے ہی نہیں آپ کہتے ہیں جا کر مسئلہ پوچھ لینا اور آدمی اگر مفتی کے بات جاتا ہے تو کیا ہے مشہور کر دیا گیا ہے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ آدمی آدمی مفتی کے پاس جائے آدمی سے پوچھے نہیں ہے یہ حقیقت میں ہے اُس لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ کسی مستقب سے مسئلہ پوچھنا آمے کا یہ تقریر ہے اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے یہ تقریب کی تعریف کی ہے بلکہ سنے اس کے علاوہ بھی تقریب کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ بڑا <وشور> <وشور> کہ کسی سے جا کر مسئلہ پوچھ لینا یہ تقلید ہے وہ دلید اللہ کر لینا یہ تقلید ہے اب یہ ہلکی اور شاکی دونوں دو کہتے ہیں نحمد الہل کریم یہ مختلف عبارتیں جو آپ نے پیش کی ان تمام عبارتوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ تقلید کی تاریخ جو انہوں نے لکھی ہے وہ تقلید کی تاریخ ہم مان رہے ہیں تقلید کی تعریف کا انکار کس نے کیا بات یعنی بات یہ ہے تقلید کی تعریف کا من آپ نہیں سمجھ رہے وہی تو میں سمجھا رہا ہوں پہلے سے کہ تقلید کیا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی بات کو مان لیتا ہے اور اس ماننے پر اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا ہے وہ جو آپ نے خود عبارت پڑھی تھی جو بغیر حجت کے یعنی بغیر دلیل کے اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا کہ اس پر تیری دلیل کیا ہے دلیل کا مطالبہ کرنے کے بغیر کسی کی بات کو مان لینا اس کا نام ہوتا ہے تقلید یہی آپ تاریخیں خود پڑھ رہے تھے وہی جو آپ نے تعریفیں پڑھی تھی انہی تاریخوں کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں بالکل ہم یہ مانتے ہیں ایک آدمی دوسرے کی بات مثلاً امام ابو حمیف رحمت اللہ کا ایک فتوا ہمارے مطالبہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی قرآن اور سنت کے خلاف کبھی نہیں کہتا کس اعتبار یہ اعتبار کرتے ہوئے جنگ پر کہ یہ آدمی جب بھی کوئی بات کرتا ہے قرآن اور سنت کے مطابق کرتا ہے اس سے دلیل کا مطالبہ کرنے کے بغیر اس کی بات کو مان لیا جائے اسے کہا جاتا ہے تقلید یہ جو تکلید ہے اور یہ تکلید بھی کرے گا وہ جو مجھ تحد نہیں ہوگا اور کس کی تقلید کرے گا جو مجھ ہے اور کن مسائل میں تکلید کرے گا ان مسائل میں جن میں کتاب اللہ کا فیصلہ سا سری موجود نہیں ہے ان مسائل میں جن میں حدیث کا سات سری فیصلہ موجود نہیں ہے مسائل منسوخہ نہیں بلکہ مسائل اتحادیہ کے اندر مجھ نے مجھ تحد کی تقلید کرنی ہے یہ تقلید شریف طور پر نہ کوئی جرم ہے نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ناجائز ہے قرآن پاک اس کی خود تعلیم دیتا ہے پہلی بات یہ آ رہی ہے اللہ ابی اللہ کی اطاعت کرو دوسری بات آ رہی ہے الرسول رسول پاک کی اطاعت کرو تیسری بات آ رہی ہے wa, wa صرف دو چیزوں کی اطاعت نہیں بلکہ تیسری چیز کی اطاعت بھی آ رہی ہے ان کی بھی اطاعت کرنی ہے عتی اللہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے کیا کوئی اللہ کی اطاعت کرتے وقت اللہ سے دلیل کا مطالبہ کرے گا دلیل کا مطالبہ کرنے کے بغیر اللہ کی بات کو مان لینا ہے اسی طرح وہ اطیث اور رسول رسول پاک کہتا ہے پر یا رسول پاک نے بغیر جو جاتا ہے تقریر یہ قرآن جو المر ہے تم میں ان کی بھی تم نے احتجاج کرنی ہے اور تعریف خود کر دی اللہ پاک فرماتا ہے جن کی طرف رد کرنا ہے اور جن سے مسئلہ پوچھنا ہے اور پوچھتے وقت ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرنا ہے دلیل کا مطالبہ کرنے کے بغیر ان سے پوچھنا ہے وہ کون ہے اللہ دین جو استمبا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جو اتحاد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان مجتحدین کی بات کو مان لینا ہے